بس اللہ صحمد اللہ, حسول اللہ, اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری تو موجود تمام خاران گرامیا میری موجود ارشد گرامی اور باقی طور سامین کشم و سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ تھا کتاب فقل احمد میں سے درس نمبر پینتیس باب نمبر پینتیس ہے اس کا جو ہے باب الغصب کے عنوان سے ہیں باب الغصب کا درس نمبر ایک ہے یہ ای باب کے سلسلے باب میں یہ باب نمبر پینتیس ہے 35 فائیو غصب اور درخت نمبر ایک تو غصب یعنی کسی کے مال کو جبری جو ہے چھین لینا یعنی اس کا قبضہ کرنا جو ہے اور خرید و کسی بھی شرعی معاملے کے بغیر تو غصب کے بارے میں جو ہے اسلام کے جس طرح کسی کی جان کوئی تحفظ کا کو حکم دیتا ہے اسی طرح کسی کے مال کے تحفظ کا بھی حکم دیتا ہے عزت آبروں کے بھی تحفظ کا حکم دیتا ہے لہذا جو لوگ کسی مال غصب کرتے ہیں ان کے بارے میں احکامات کے حباب میں آپ پڑھیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ اللہ, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غصبہ جو شخص غصب کرے شب من ارزن زمین میں سے ایک بالش کسی کے زمین میں سے ایک بالش زمین جو ہے ہاں جی وہ غصب کرے تو اللہ تعالیٰ کل کیا کریں گے توقع اللہ الخم اللہ تعالیٰ اس بندے کے گردن میں بطور توق ڈالے گا کیا چیز ڈالیں گے منصب پہ عرضی نہ ساتواں زمینوں کو یوم خمت قیامت کے دن جو شاخ کسی کی زمین میں سے ایک بالث غصب کرے گا تو کل خیم اللہ تعالیٰ سات زمینوں کو اس بندے کے گلے میں بصرت توق ڈال دے گا خواب اندازہ کرو اللہ کی نظر میں غصب کتنا ناپسندیدہ عمل ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک شاہ سلمان فرمایا کیونکہ آپ کو پتہ ہے شاہ صاحب کا روی شیج عام طور پر کسی باپ سے مربوط آیا تھے تو وہ لکھ دیتے ہیں نئے تو حدیث اگر مستند پہ حادثیث ہے تو باپ کے شروع میں وہ حادیث لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ علم دے دیں کہ قرآن اور حدیث سے میں نے یہ فقہ آغاز کیا ہے یہ میرے ذاتی کوئی رائے نہیں تو غصب کس کہتے ہیں غصب و حل غصب یعنی مسلط ہو جانا ہاں یہ غلبہ حاصل کرنا مسلط ہونا علا مال غیر کسی غیر کے مال پر مسلط ہو جانا اردوان دشمنی کے طور دشمنی کے طور کسی کے مال پر مسلط کرنا اب مسلط ہونے کے نشانی کیا ہے قاصل منقلا پر قابل نقل انتقال والی چیزوں جیسے سامان وغیرہ ہیں اس میں غصب کیسے ثابت ہوتے ہیں یزبت بن نقل اس میں غصب اس کو اس کے اپنی جگہ میں جو مالک نے رکھا ہے وہاں سے غاصب آدمی وہاں سے اٹھا کے لے جائیں گے اس جگہ سے ٹرانسفر کریں گے تو غصب ثابت ہو جائے گا مالک کی اجازت کے بغیر مالک کے کسی بھی سامان کو اس کی جگہ سے دشمنی کرتے ہوئے ہاں جی اس کو اٹھا کے لے جائیں گے ٹرانسفر کریں گے تو کا ثابت ہوگا اور غیر ہم قابل نقل انتقال کے علاوہ دوسرے ایک جگہ پر باقی رہنے والے صرف میں غیر ہاں جی منقولات میں تو نقل انتقال نہیں ہے قلع جیسے زمینیں ہاں جی مکانات زمینیں اس میں بد اس میں کسی کے جو ہے زمین میں مداخلت کرنے پہ بد دخل داخل ہونا نہیں مداخلت کرنے پہ کسی کے زمینی مداخلت کرنے پہ غصب ثابت ہوگا اب اس مداخلت کیا ہے وہ تصرف ہی اور کسی دوسرے کے زمین میں گھر ہو زمین ہو دکان ہو باغ ہو اس میں تصرف کرنا خود آ کے بیٹھنے لگ جاتے ہیں خود آ اس میں ہانجے جی کام کرنے لگ جاتے ہیں اپنے مال اس میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح وحید دوا بھی اور جا چارپائیوں میں سواری یا سامن اٹھانے کی اس میں قطب کیا ہیں بھی رکو بھی جانور دوسرے کا ہے بندہ خود اس کو اس سے چھین کے خود سوار ہو جا کے لے جاتے ابھی حامل یا سامن اٹھانے والے جانور ہے تو اس پر سامن بہت لات کے لے جاتے ہیں مالک کی اجازت کے بغیر ہانجے جی دشمنی کرتے وقت تو یہ غصف ہے غلفراش ہے اور فرش پہ ہاں جی کوئی بھی بچھونا والایا یا فرش زمین کا اس میں غصب کیسے ثابت ہوگا فرش پہ بال جلوس اس پر بیٹھنے سے جب فرش پہ بیٹھ گیا تو غصب کا لے اجازت کے بغیر بیٹھ گیا ہاں جی دشمنی کرتے ہوئے بیٹھ گیا غصب ہو گیا البتہ ان کا متعدین یہ تمام کام جو ہے اگر ہو اس کا تا متعدین ہاں جی حت تجاوز کرنے والا ہو فیاض ان تمام صورتوں میں تو شار عقاصب تو یہ شار رگاسب ہوگا ہاں جی ایک دوسرے کے مال میں حتِ تجاوز کرتے ہوئے کسی جانور پہ سفار ہو گیا اس پہ سامان لگا اس کے فرس پھنچا کے بیٹ گیا کبھی ایک دو منٹ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں تھک گیا تو سو جاتا ہما ہاں دشمنی کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں وہاں سے نکلتے ہی نہیں ہاں جی ہم بیٹھا ہوئے تو ایسی چیزوں کو غاسب کریں گے ولا از اجل مالک اگر کوئی جو ہے مالک کو بے دخل کرے ہاں جی ایک زمین ہے ایک باغ ہے مثلا کوئی گھر ہے دکان ہے ادھر سے اصل مالک کو بے دخل کرے ہاں جس میں وہ بیٹھا ہوتا ہے وہ رکھ سامان اس کو آج بے داخل کرے او وہ ماحی حکم ہے یا وہ چیز جو مالک کے مالک کے حکم میں جو شاہ جو مالک ہو گئے مالک غلام خادم وغیرہ اس کو بے دخل کرے اس کے مالک کے جگہ سے بے عزم غصب غصب کے ارادے سے تو پھر یہ شاہد کا نقاصب القاصب ہوگا جو مالک کو وہاں سے بے داخل کرنے کے بعد یا مالک کے جو شاعر مالک کے حکم میں اس کے اولاد والا خاندان کے افراد اس کے خادم غلام والا کو بے داخل کرنے کے بعد غصب کی نیت سے ان داخلہ خواہ خود اس میں داخل ہو جائیں والن یس الخواہ داخل نہ ہو جائیں لیکن مالک کو وہاں سے نکال دیا اور جو مالک کے جو ہیں حکم میں اس کے غلام اولا دوارا اس کو بے داخل کر دیا پھر خود اس میں جا کے بیٹھے یا نہ بیٹھے اصل مالک کو تو بہنے نہیں دیا تو یہ غصب شمار ہوا ولاغوان اگر کوئی شاخ کسی جانور کو بھگا دے من مراد نے کسی چرا سے ہے نی چراگاہ سے وہاں سے بھگا دے نکال دے او من آئی مکان یا کسی بھی جگہ سے نکال دے متعدد تجاوز ہاتھ سے تجاوز کرتے ہوئے یعنی اس کو حاک نہیں تھا اس کو اس جگہ سے نکال دے اس جانور کو اس جگہ سے لینا اس نے نکال دیا تو کیا ہوگا تو یہ شاعد کہنا غاصب ہے تو یہ شاعط اس جانور کے حوالے سے غاصب ہو کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر اس نے اس کی چراغاس سے نکال دیا اس کے جو مسلم باڑہ سے جانور کو نکال دے ومن خطا اور اگر کوئی شاعر کھول دے راس ذکن راس یعنی دہانہ ہاں جی منہ ذکن کسی کے مشقذے کی یعنی کسی مشقزے کی دہانے کو کھول دے اور کوئی شاید کسی کا منہ کھول دے جیسے یعنی مشغدہ راس منہ ویسے سر کے بن میں ہوتا ہے یعنی اس کا سراپ یعنی اس کا منہ کھول دے پھر کیا وہ کھولنے سے پھسا لپس بہ گیا معافی اس اس کے اندر جو کچھ تھا وہ بہ گیا اس طرح کسی بھی برتن میں کوئی مائع چیز تھا نے اس کے کھولنے سے اس کے منہ کھولنے سے وہ چیز بہ گیا یا او بابا کفاس نہیں آپ نے کسی بھی دروازے کو کھول دیا کف کس پرندے کے پنجرے کی کسی پنجرے کے دروازے کو کھول دیا انتانی پرندے سے پرندہ اندر تھا اس کے دروازہ کھول دیا نجہ کیا وہ فاتوارا تو اڑ گیا وہ جانور پرندہ ان کا نامیدن اور یہ کام اس نے آمدن کیا ہو پرندے کے گھونسلے کو اس نے دروازے کھول دیا آمدن ہاں جی تو لازی ہمہ یہ تازی ہما ان دونوں کو ضائع کرنے کے یعنی لیے پانی کو ضائع کرنے کے لیے اس کے دھانہ کھول دیا ادھر جان پرندے کے لیے اس کے دھانے کو کھول دیا ضائع کرنے کے لیے تو کل زامین تو یہ شاذ اس چیز کا زمین ہوگا اور پانی جو گر گیا اس کا زمین ہوگا پرندہ جو گیا اس کا زمین ہوگا کل غاصب بھی بالکل غاصب شاذ کی طرح اتر غاسب جو شنیب مال کے زامین ہے اس کو اس کا خسارہ مالک کو پورا کرنا پڑے گا اس طرح جو ہے اگر کسی نے کسی پنجرے کے دروازے کو کھول دیا ہاں جو ہے او فتح رات کے کسی مشکل کے منہ کو کھول دیا تو غصب کی نیت سے اور شخص ضائع کرنے کی نیت سے اس نے کھول دیا تو کا نظام ہے تو یہ شخص ضامین ہوگا شرح جیسے کل غاصب جیسے غاسب شخص کسی مال کو جبری چھین لیتے ہیں وہ علم یہ لیکن اگر جو ہے اس نے آمدن جو ہے اس مشقے کے منہ کو نہیں کھولا پرندے کی جو ہے پرندے کی اس کے جو ہے پنجرے کی اس کو نہیں کھولا اس کے دروازے کو تو وہ علام یقن جو ہے علام یا تعدا غرطہ نے تو اس نے یہاں فرمایا وہ ان کا نا عام اگر قصدن کیا اس جانور کو ضائع کرنے کے لیے تو کیا ہو جائے گا لیتا جی مان دونوں کو ضائع نہیں کے تو کا نا ہے تو یہ شکل ضامین ہوگا شرن اس کے کو پورا کھنے پڑے گا کل غاسی جی بھی جس طرح عام غاسی کی طرح وہی لمیتا آمت اور اگر وہ عمدی نہ کرتا ہو ہمیں اس کو خراب کرنے میں عمدی نہیں کیا ہے تو لمحیزمند پھر تو وہ ضامن نہیں انہوں پرندے کو اڑانے کی نیت سے نہیں کھولا وہ اسے بے خیالی میں کھول دیا دیکھنے کے لیے چیک کرنے کے لیے کھول تو اڑ گیا تو پھر وہ نہیں احمد ضلع <متزل> متور غاصب لیکن وہ ظالم لوگ جو غصب کرنے والے ہیں امال مسلمانوں کے مال کو اولاد ان کے اولادوں کا سب کرتے ہیں اسلحے کے بل بوتے پر طاقت کے بل بوتے پر شین لیتے ہیں فسار فی فدونہ تو یہ ظالم لوگ دنیا میں ہو جائے گا ضامنین دوسروں کے مال جائیداد کا ضامن ہے خسارہ اسے اپنی جیسے پورا پورا کرنا پڑے گا وفیل آخرت اور آخرت میں یہ شخص معذبین ہے اللہ کے حضور میں اس کو عذاب ہوگا اللہ اس کا عذاب دیں گے کیونکہ اس نے لوگوں پر ظلم کیا اور ان کے مال کھیا بوش کی غصب کیا جان بوجھ کے عمل غصب و شین اگر پاس کسی نے کسی کی چیز کو غصب کر لے تو وہ جو واجب, واجب ہے رد ہو اس غصب کی بھی چیز کو واپس کر لیں مالک اصل مالک تک مالک تک ہر صورت میں اس کو واپس کریں مع دامت عام جب تک وہ اصل چیز جو آپ نے چوری کیا ہے وہ باقی ہو باقیتاً جب تک جو وہ اصل مال باقی ہو وہ ان طلحہ اور اگر جو ہیں طلب ہو جائیں ہاں وہ غصہ کی چیز تو وہ جو رد و مسل ہے تو پھر واجب ہے اس چیز کی ہاں مسل کو رد کہنے ہیں تو واجب ہے وہ چیز تو ضائع ہو گیا تو اس کا جو مسل ہوگا وہ جیسی اور چیزیں تو جیسے گندم آپ کا گندم اسے ضائع کر دیں تو ہاں جی تو آپ اس سے اس کے مسلے موجود ہیں چاول ضائع کر دیں مسل چاول ہے اس لے سکتے لہٰذا وہ ان طلفہ اور اگر طلف ہو جائے وجہ رد و واجب ہے رد کرنا اس رد و مچھلی اس جیسی چیز کو رد کرنا ان کاروز ہے اگر وہ چیز مچلی ہے اس چیز کے لیے خارج میں مسل چیز موجود ہے تو پھر جو ہے اس ہاں کا رد کرنا واجب کل ہندتی جیسے گندم وشائی و شعیع جو و ظہاب و سونا چاندی وغیرہ اس کے علاوہ دوسری چیزیں ان کا مثل موجود ہے آپ کا گندم چوری کیا گندم آپ کو موجود تو گندم دیں گے جو چوری ہو گیا جو کا مسل موجود ہے تو جو دیں گے آپ اپنے جیب سے و ظاہب الفضا بھی سونا اور چاندی بھی ہاں جی ہاں اچھا اس کا بھی جو ہے آپ مسل واپس کریں گے ذہاب کے سونے کا سونا چاندی کا چاندی جو ہے غب کر کے اس کو پہنچائیں گے تو ہرمائے وہ ان طلبا اور اگر طلب ہو جائے غذ سب کی چیز واجب جب واجب ہے رد مثل ہی ایک چیز طلب ہونا تو وہ یہ اس کا مثل موجود ہے جیسے گندم کے مثل گندم موجود ہے چاول کے مثل چاول موجود ہیں تو پھر اس کے مثل کو رد کرنے واجب ہے ان کا نسلیں اگر وہ چیز مسلی چیزوں میں سے ہے جس کا خارج میں مثل موجود ہے اس کے مشاوتر موجود ہے کل ہندتی جیسے گندوں و شاعر جو اضحاء الفضا سونا اور چاندے تو میرے یاد میں جو ہے آج کے اندر سم یہ اتفاق کر لیتے ہیں بقیہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے